اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المجادلہ قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی لاللہ صدق اللہ الرحیم رب الشرحلی صدری و اصر لی امری و احلو لکتب من لسانی افقہ ہو قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمہیں بالخیر آمین یارب العالمین قرآن مجید کے میں پارخ کی پہلی سورح مبارکہ کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو آج ہم کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے سبق ہمارا چل رہا ہے عواب مزید فی کا عواب سلاسی مزید فی باب کسے کہتے ہیں باب سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں نے کسی بھی تین حرفی وعدے کو استعمال کر کے ماضی مزارے کیسے بنانا ہے یہ مجھے باپ نے بتانا ہے باپ کی جمع اباب ہے اور ابواب جو ہیں یہ سلاسی ہوتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن سلاسی میں پھر یہ مجرد بھی ہوتے ہیں اور مزید فی بھی ہوتے ہیں مجرد کے صرف 6 باب ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں باب فا باب سین باب نون باب کاف باب ہا اور باپ دوات. انہیں مجرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی کے پہلے سیکھے میں صرف مادے کے تین حروف ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ زائد نہیں ہوتا اور ان بابوں کے نام ایک ایک پر مشتمل ہے آپ کے سامنے جو چیز آنی چاہیے بس یہ ہے کہ باپ کا نام سنتے ہی سے ماضی مظاہرے کیا بننا چاہیے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نون سنتے ہی سنتے ہی فتح ایفتحو. اباب سلاسی مزید فی یہ اباب آٹھ ہم نے پڑھنے ان کے حروف مادہ کی تعداد بھی تین ہوتی ہے لیکن ماضی کے پہلے سکھے میں تین حروف مادہ کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی زائد حرف آپ کو ملتا ہے اس لیے انہیں مزید فی اباب کہا جاتا ہے ان ابواب کے پورے پورے نام ہیں اور ان اباب میں سے ہم نے دو باپ پڑھ لیے ہیں ایک باپ کا نام ہے باب افال اور دوسرے کا نام ہے باب تفیل افال سنتے ہی اف یفعلو یوفلو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور تفیل سنتے ہی فعلا یفعلو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے آج ہم اپنا تیسرا باپ مزید فی سلسلے کا شروع کرنے لگے ہیں اور اس باپ کا نام ہے مفا اللہ تن باپ کا نام مصدر کا بھی پتا دیتا ہے ہمیں یعنی جو بھی حروف مادہ ہم اس باپ کے نام میں ڈالیں گے اسے ہمیں کام کا نام بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو مفا اللہ ہم نے کیا طریقہ کا اختیار کیا ہے ہم نے باپ کا نام لکھا اس کے بعد اس باپ کے نام میں جتنے لیٹرز ہیں ان کو نمبر کیا اس میں جو لیٹرز ہیں وہ ہیں میم ایک فا دو الف تین چار لام پانچ اور چھ تو مفالح باب نام کے چھ حروف ہیں اور مفالح میں آپ فا این لام کی اگر پوزیشن سرکل کریں تو کیا بنتی ہے دو چار اور پانچ اب آپ نے نیچے مفاعلہ ہی لکھنا یہ میں نے لکھ دیا اور جو سرکل والے لیٹرز ہیں نا ان کو مٹا دینا ہے دو لیٹر مٹانا ہے حرکت نہیں مٹانی چار اور پانچ اب جو یہ باقی بچا ہے یہ فکسڈ ہوگا اسے آپ چینج نہیں کر سکتے جو تین لیٹرز مٹائے ہیں ان تین لیٹرز کی جگہ پر آپ مختلف حروف مادہ استعمال کر کے لفظ بنا سکتے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے پہلا لفظ رکھتا ہوں تین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے پہلا روٹ لیٹر ہے کاف دوسرا ہے با اور تیسرا ہے لام تو کیا بن گیا مقابلہ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو آپ اردو میں مقابلہ کا لفظ بولتے ہیں یہ باب مفالہ کا لفظ ہے اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو آپ اب جملے بنا سکتے ہیں جی میں نے ذہن سے مقابلہ کیا لیکن اس کے لیے آپ کو مفالا کا ماضی بتا ہونا چاہیے مفال کا مظاہرے بتا ہونا چاہیے باقی جملے انشاءاللہ آپ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ رکھ دیا جی مقابلہ اس لفظ پر قیاس کرتے ہوئے آپ بھی ایک ایک لفظ بولنے کی کوشش کریں اور میں بورڈ پہ وہ لفظ لکھوں گا جو سب کو پتا ہوگا ٹھیک ہے جو صرف آپ کو پتا ہوگا یا ایک دو کو پتا ہوگا وہ نہیں میں لکھوں گا جی مشاہدہ, مشاہدہ. سب کو پتا ہے؟ جی مشاہدہ کے روٹ لیٹرز کے ہیں جی نمبر دو نمبر چار نمبر پانچ شین ہادال سے مشاہدہ ہوتا ہے دوسرا لفظ آیا جی مناظرہ سب کو پتہ اور سب ماشاءاللہ مناظر ہیں جی مناظرہ کے روٹ لیٹرز نون زوا اور را نظر سے مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ میں نظر بھی آنا چاہیے مطالبہ ایکسلنٹ اب اردو میں تھوڑا سا نا زیر کر کے بولتے ہیں مطالبہ مطالبہ زبر کے ساتھ بول رہے ہیں آپ نے مطالبہ جی عبد الرحمان مطالبہ کے روڈ لیٹرز کے ہیں تو لام با طلب سے مطالبہ ہوتا ہے مکالما ایکسلنٹ ڈائلگ کو مکالمہ کہتے ہیں مقالمہ کے روٹ لیٹرز اسماعیل کاف لام اور میم یعنی کلام سے مکالمہ بنتا ہے مجادلہ مجادلہ کی آیت میں نے کوٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو مجادلا مجادلہ, مجادلہ کے روٹ لیٹرز جیم دال اور لام جی معاشقہ ایکسلنٹ معاشرہ بھی اسی سے ہے معاشقہ آپ کو بہت کچھ یاد کرائے گا بہت کچھ سے مراد ہے کہ اس باب کی خصوصیت آپ کو یاد کرائے گا اس باب میں اصل میں جو بھی کام ہوتا ہے نا اس میں کم از کم دو بندے انوالو ہوتے ہیں اس باب کی یہ کوالٹی ہے کہ اس میں جو بھی کام ہوگا اس میں کم از کم دو بندے انوالو ہوں گے تو معاشقہ میں آپ کو یہ یاد رہے گا انشاء اللہ تو معاشقہ کے روڈ لیٹر سی شین اور کاف عشق سے معاشقہ مطالعہ ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو وہ تھا جی مطالعہ آتا آ جی مطالعہ آ کے روٹ لیٹرس تو لام اور عین مبادلہ زر مبادلہ مبادلہ جی اسماعیل مبادلہ کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے با دال اور لام مبادلہ. تو بدلتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ مبالغ مبالغ جی مبالغ اس کے روٹ لیٹرز مبادلہ. با لام اور غین اب ہم باقی زبانی بولیں گے جی ماشرہ مباحلہ محاسبہ مراقبہ ابھی آپ نے ایک لفظ نہیں بولا جو اس وقت زور و شور سے ہو رہا ہے <تصفح> وہ تو ہو گیا محاسرہ اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا ہے <تصفح> <تصفح> مظاہرہ ٹھیک ہے مظاہرہ مباحثہ جی مراسلہ مراسلہ ہی رہایا تھا نا ہاں جی مشارکہ آپ بینک کی طرف سے لے جائیں آپ مشارکہ مضاربہ جنہیں ہم اردو میں مزار بت کہتے ہیں اسی طرح منافقت کت ٹھیک کلیئر جی تو یہ سارے لفظ ہیں بابے مفالہ کے مفال کو پیار سے مفالا کو پیار سے فیال کہتے ہیں فیال حسن آپ کو پیار سے کیا کہتے ہیں کچھ <سطور> نہیں کہتے <سطور> حسن ہی <نہیں> کہتے ہیں ہر <سطور> ایک کا ایک پیار سے نام ہوتا ہے تقریبا ہر ایک کا ہی ہوتا ہے جی مانے نہ مانے لیکن ہوتا ضرور ہے کچھ بتانا نہیں جاتے لیکن ہوتا ضرور ہے تو مفالا کا بھی ایک نام ہے پیار سے وہ ہے فیال فیال لفظ کے اگر ہم لیٹرز کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں ایک دو تین چار جن میں فا اینڈ لام کس پوزیشنز میں ہیں؟ ایک دو اور چار تو کچھ لفظ آپ کو نا فیال اس کے نک نیم سے بڑے اچھے سمجھ میں آئیں گے بسر میں اس کی ڈائی دیکھیں سامنے لکھ رہا ہوں فیال کی یعنی میں نے فیال لکھا اور فا اینڈ لام کی جگہ خالی کر دی یہ اس کی ڈائمنڈ کی یہاں پر میں تین روٹ لیٹر رکھ رہا ہوں آف اور لام کیا بنا کتا سنا کتا اور اصل نام اس کا مکاتلا مکاتلا اور کتال مکاتلا اس کا اصل نیم ہے اور کتال اس کا پیار والا نام ہے اور ہر ایک کا پیار والا نام نہیں ہوگا کہیں آپ مقابلہ کا کی بال بنا لیں یہ ہر ایک کا نہیں ہوگا لیکن اکثر کے ہوں گے مجادلہ کا ہوگا جدال آپ استعمال کرتے ہیں مجاہدہ جہاد منافا کا نفاق مماثلہ مثال ٹھیک ہے نا سمجھ آئی نا بات تو کچھ لفظ ایسے ہوں گے جو ہم اس کے نک نیم مفال کے نک نیم سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اب ہمارے جی باب مفال جس کا نک نیم ہے فیال اس سے ماضی اور مظاہرے کیا بنتا ہے صحیح بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میں آپ کیا بتاؤں باب مفال کا ماضی بنانا نا تو مفالا لکھ لیں مفال لکھ لیا مفالہ کا ماضی بنانے لگے مفالا لکھ لیا میم ہٹا دیں اور آخر والی گولتا ہٹا دیں جو بچ گیا وہ اس کا ماضی بن گیا فا فا ٹھیک ہے فا الا فا الا باب مفال کا مزہ بنانا ہے کاپی کریں اس کو شروع میں علامت مزارے یا لگائیں حرکات کی طرف آئے مزارے میں آخری پر پیش, پیش. پیش علامت مزارے عام طور پہ زبر ہوتی ہے لیکن ہم دیکھا افعال میں تفیل میں پیش کے ساتھ آئی تھی صحیح لیکن آئن کلمہ کی حرکت زیر تھی تاکہ پیسے وائس سے کنفیوز نہ ہو سکے تو وہ کے علامت مزارے بھی پیش کے ساتھ ہوتی ہے پیش کے ساتھ ہوتی ہے تو عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا زبر کر دیں گے تو وہ پیسے وائس والا بن جائے گا اسے ساتھ ہی زیر کرتے اور فا کی حرکت کیا ہے زبر تو اس کا مظاہرے بن گیا یو فا ایلو فا اللہ یو فا ایلو فا جی ساکب مقابلہ سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا شاہدا یو شاہد مناظرا نازرا یو ناظر طالبہ طالبہ یو طالب مطالبہ بادل بال بالغ یو بالحو مظاہرا یو ظاہر جی کوئی لفظ بولیں اور اس سے ماضی مظاہرے خود بولیں مباہلا جی باہلا یو باہر معاشرہ معاشرہ لفظ بول رہے اس سے ماضی مظاہرے بول رہے ہیں آپ آشرا یو آشرو آشرا یو آشرو لیجی مقابلہ سے ماضی کیا بنا کابلہ اور مظاہرے کیا بنا یو کابلو کابلا یو کابلو اب میں کہتا ہوں جی قابلہ سے گردان کریں تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو گردان کے تو ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ قابلہ کابلا کابلا کابلو اچھا یہاں آرام سے اس میں آپ الف کو کھا جائیں گے جلدی کرنے کے چکر میں نا الف کھا جائیں گے آپ قابلنا ٹھیک ہے قابلتا یو کابلو ایک منٹ ایک میں بول دیتا ہوں آپ نے دوسرے سے شروع کرنا ہوتا ہے یو کابلو ساکی میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مقابلہ کیا نا جی میں نے مقابلہ کیا اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے پتا اس کا آسان طریقہ ہے نا آپ کے پاس پہلا لفظ لکھا ہوا ہے ایک منٹ آپ کے سامنے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے پہلے لفظ سے, چھٹے سے لے کے آخر تک ایک ہی فارمولا ہے آخری کو کرے ساکن کابل اور آگے تا تو کابل تو میں نے مقابلہ کیا کابل تو میں نے زید سے مقابلہ کیا کابل تو زیدن. میں نے زید سے مقابلہ کیا آصف زید نے حامد سے مقابلہ کیا کابلہ حامدن ماشاء اللہ کابلا حامدن سے ماضی مظاہرے کیا بنا جادلا یجادلو جادلو جادلہ یو جادلہ سے گردان جی جادلا جادلا جادلو جا دل جا دل نہ اللہ میں لاؤ صاحب کے سامنے لکھوں پہچان لیں گے ماضی ہے مزارے ٹھیک ہے تو جا دے مزارے ماشاء اللہ آپ دیکھیں سپیڈ بڑھ گئی آپ کی ٹھیک ہے پہلے تھوڑا آپ سوچتے تھے پھر مزارے مزارے پہ جان لیا اب مجھے بتائیے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فسٹ پرسن ہاں پورا جواب دیں تھرڈ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے اگر تھرڈ پرسن ہو تو مذکر ہے مونس ہے مونس واحد ہے مسن جما واحد اگر تھرڈ پرسن ہو ترجمہ کیا ہوگا مزارے مزارے جی جادلہ جادلو مجادلہ تن کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا کرنا جھگڑنا ٹھیک ہے تو اگر یہ واحد مونس غائب کا سیکھا ہو تو اس کا ترجمہ ہونے کا وہ جھگڑا کرتی ہے اور اگر یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے تو پھر مزکر مونس پھر مذکر واحد مسن جمع واحد پھر ترجمہ کیا بنے گا تو جھگڑا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ہے یہ تھرڈ پرسن والا ہے کہ سیکنڈ پرسن والا ہے تجا دلو کا سیکنڈ پرسن ویری گڈ ترجمہ کریں سیکنڈ پرسن کا آپ نے کہا ہے سیکنڈ پرسن کا لفظ رکھ کر ترجمہ کریں یار سیکنڈ پرسن کا ہے انہوں نے پھر عجیب بات کی جا رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ پرسن میں تو سیکنڈ پرسن کہنے کے بعد ان سے ترجمہ کروا رہا ہوں تو پھر یہ سیکنڈ پرسن ہے عجیب بات کر رہے ہیں اگر سیکنڈ پرسن ہوتا تو ترجمہ بنتا کہ جھگڑا کرتا ہے تجھ سے سمپل سی بات ہے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن بونس والا لفظ ہے وہ جھگڑا کرتی ہے تجھ سے اب مفوم بن رہا ہے سمجھ آ نا کلیئر ہو رہا ہے نا وہ جھگڑا کرتی ہے فیل فائل مفول آگے فی یہ فی کیا حرف فیجر حرف فجر کے بعد کون آتا ہے مجر مجرور کون ہوتا ہے اسم ہوتا ہے آگے اسم مجرور ہے زوجی زوج کسے کہتے ہیں جوڑے کو ٹھیک ہے اگر بیوی کا سپاؤز کہیں گے تو مراد خامند ہوگا اور اگر خامند کا سپاؤس کہیں گے تو مراد بیوی ہوگی ٹھیک ہے کس نے جوڑے کا مانا جو استعمال کیا گیا زوج لفظ پر زوجلا داخل ہے تنمین ہے تو کیا بن رہا ہوگا حزاف اگر اس کے بعد کوئی مجرور مل جائے تو مرکب کا مزاف پکا اور اگر اس کے بعد کوئی ضمیر مل جائے تو پھر تو زوجی ہا. اٹھائے ضمیر مل گئی لہٰذا پکا مرکب اضافی اب ہا کا زوج کیا مطلب ہا کا زوج کون ہوگا چوہر اگر ہو کا زوج ہوتا تو کہتے بیوی فالو کر رہے ہیں نا تو جادلو کا فی زوجی ہاں کیا درجم ہوگا ہاں وہ تو اس سے جھگڑا کرتی ہے اپنے خامند میں جھگڑتی ہے یعنی اپنی خامند میں جھگڑتی ہے خامند کے بارے میں جھگڑتی ہے پھر ہم اس طرح کہہ دیں گے ٹھیک ہے نا اچھا جی یہ جار میں متعلق ہو گیا ایسے ہی ہے نا جس میں فی جار ہے زوج میں جرور ہے اور زوج مزاف بھی ہے اور ہاں مزافل ہے یہ سارا ساراس ہوتا ہے اس طرح سے فیل اپنے فائل مفول اور مطالعے سے مل کے کیا بن گیا جملہ فیلیا جملہ فیلیا کس کا دوست ہے یاد ہے اسموصول کا جملہ فیلیا 99.99% .99 کس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اس میں موصول کے ساتھ تو اس کا اس میں اصول میں استعمال کر رہا ہوں اللتی اللتی اس میں اصول ہے نا ٹھیک یعنی جو تجھ سے جھگڑا کرتی ہے اپنے خاوند کے بارے میں یہ اللتی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کے یعنی اس میں اصول اپنے دوست کے ساتھ مل کے ہی کچھ بنے گا نا اللہ تجاد کا فی زو جی اس کو اگر میں مزاف لہ بنا دوں اگر میں اس کو مزاف لہ بنا دوں تو اس کا پیچھے مضاف ہوگا نا تو مجھے بتائیے یہ مضاف بن رہا ہے قولا کا لفظ بن رہا ہے نا کیسے مضاف آپ اسے فائنل کر رہے ہیں الب نام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے مضاف ہے اور یہ مزافل ہے یعنی اللہ تجاد الو کا فی زی ہا کا کول یہی ترجمہ ہوا نا اللہ تجاد کا فی زو کی بات سمجھ آ گئی کول ہے منسوب میں مجرور ہے منصوب ہے اچھا منصوب کیا کیا ہو سکتا, ہو سکتا ہے مفول ہو سکتا ہے نا مفول ہو سکتا ہے جملہ فیلیا مفول ہو سکتا ہے ٹھیک تو دیکھتے ہیں یہ مفول بنتا ہے کہ نہیں بنتا آگے آ رہا ہے سمیا فیل آ گیا فیل آ گیا اس کا مفول بن جائے گا نا اس نے سنا کیا سنا اللہ تجا دلو کا فی ز نا اس نے اللہ تجا دلو کا فی زو جی ہا کی بات سنی ٹھیک فائل کون ہے شاباش سمیا فیل ہے تو اس کا فائل جو ہے ہوا ہے اور فائل کہیں گے آ سکتا ہے اگر مرفو ہو تو ہم اسے فائل بنا دیں گے آگے آ رہا ہے اللہ فائل آ گیا سمی اللہ کوجادی زوجی ہا اللہ نے سن لی کیا سن لی اللہ تجادی کی بات اس کی بات سن لی اللہ نے جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامد کے بارے میں ماضی سے پہلے اگر قد لگ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے زور پیدا ہوتا ہے اور ترجمہ ہم پرزینٹ پرفیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ہے اللہ سن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ست مجادلہ کے آغاز میں ارشاد کہ قد سمی اللہ قول اللہ تجا کا فی زوجہ اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے کرتی ہے اپنے خامد کے بارے میں ہوا یہ کہ نبی کریم وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی جن کا نام خولا بنتے میں حاضر ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صلی اللہ کے رسو السلم میرے خامد نے نا مجھ سے زہار کر لیا ہے. زہار قطال. جہاد زیہار. کیا کر لیا زہار زہار کر لیا کیا حکم ہے زہار کہتے ہیں بلکہ کہتے تھے اب ہم کہیں گے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پہ حصہ کرتا تھا ناراض ہوتا تھا تو اسے اپنی ماں کہہ دیتا تھا آپ کہیں گے تو آج بھی کہہ دیتے ہیں لوگ یعنی وہ جملہ کہتا تھا جس کا مطلب تھا کہ تو مجھ پہ آج ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے یہ اس کا جملہ کہنا اور وہ عربی میں کہتا تھا اردو میں تو نہیں کہے گا وہ کہتا تھا کہ انتی الیا کا ظاہری امی انتی علیہ کا ظاہری امی تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے یعنی تو مجھ پہ حرام ہو گئی آج حرام ہو گئی کا مطلب ہے کہ فارغ یعنی طلاق یہ yes, سمجھی جاتی تھی اس وقت تو یہ چیز یا یہ رسم جو ہے اس دور میں زہار کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی تو خب انتال بار زی اللہ تعالیٰ نے ہاں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول میرے خامد نے مجھ سے اظہار کر لیا اب بتائیں کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ حرام ہو گئی ہو ایک میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی نیا حکم ابھی جاری نہیں ہوا تو اگر کوئی نیا حکم نہ جاری ہو تو جو پرانا چل رہا ہوتا ہے وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے ایک میں آتا ہے آپ خاموش ہو گئے آپ نے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب آپ نے کہا نا کہ تم حرام ہو گئی ہو یعنی طلاق ہو گئی ہے تو حضرت خولا آپ سے بحث کرنے لگی کہ اللہ کے اسم وہ بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں تو اپنا ہوش نہیں ہوتا اب اپنا کیسے خیال رکھیں گے یہ وہ ساری بحث انہوں نے کی نا تو نبی کے خاموش ہو گئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالی سے کہا اللہ تو میری بات کو سن اور کوئی حکم نازل فرما نے فرماتی ہیں کہ وہ خاتون حضور کے پاس بیٹھی تھیں اور بڑے آرام سے آہستہ آواز میں ان سے بات کرنی تھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کی کہ قد سمی اللہ کو جا دل کا فی جی ہا و تشتکی اللہ حضائب کہ میں نہیں سن سکی اور اللہ نے سن کے جواب نہیں دے دیا کہ اللہ نے سن لیا ہے اس کی بات جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے اللہ یس ماؤ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے ان اللہ سمیم بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اس زہار کے حوالے سے جو ہے وہ جملے فرمائے تو اس کے لیے ہم ذرا زہار لفظ سے ماضی مظاہرے بناتے ہیں پہلے جی زہار کا ماضی مظاہرے کیا بنے گا ظاہرا یو ظاہر ٹھیک اس کا اوریجنل نیم بنے گا مظاہرہ اور مظاہرہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے اور نک نیم کے حساب سے بنے گا زہار وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا تو ظاہرا سے گردان کریں ذرا زاہرا ظاہرا ظاہرو ظاہر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس اسما اصول نا اسما رسول کے کو ساتھ کون آئے گا جملہ فیلیا اللہ یوزاہر وہ جو زہار کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو زہار کرتے ہیں من کم تم میں سے من ساہم من نسا اپنی عورتوں سے اللہ زینا یوزاہر من وہ جو زہار کر لیتے ہیں تمے سے اپنی عورتوں سے تو وہ سن لیں کہ ماں ہاضا بشرن پڑا ہوا نا کیا مطلب ہے ماں ہاضا بشرن یہ بشر نہیں ہے تو یہ ماں کون سے یاد ہے نام کیا اس کا حجازیہ ما کیا کرتا ہے منفی تو بناتا ہی ہے جملے کو خبر کو منصوب, خبر کو منصوب کرتا ہے ماہ بشرن تو اللہ زینہ منکم من کم من اہم وہ جو اہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے وہ سن لیں کہ ماہ ہاتی منسوب آ گیا آتو آتی نہیں ہوتا منسوب ٹھیک ہے ماہ اما ہاتیم وہ ان کی مائیں نہیں ہے اللہ زینہ یو ظاہر من کم منسام ماہ تم میں سے جو اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے وہ یہ بات سن لیں کہ ماں ہن اما وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان اما ہاتھنا ہوں ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ٹھیک ہے تو بیوی کو ماں کہہ دیا تو ماں نہیں بن گئی وہ صحیح ہے لیکن چونکہ اب یہ رسم ختم کرنی تھی تو اس لیے پھر آگے اس کے بارے میں حکام ناز فرمائے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ظہار کر لیتے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا ٹھیک ہے نا اور کفارہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ غلام آزاد کرنا یا پھر روزے رکھنا یا پھر مسکین کو کھانا کھلانا تو آگے پورا اس کا جو ہے آپ کو حساب کتاب مل گا تو باب مفال کی برکت سے الحمدللہ ہم نے سوت المجا کی ابتدائی آیات دیکھ لی کلیئر ہو گیا جی سمجھ آ گیا جی کلیئر لے جی تین باب ہم نے پڑھ لی ہے اب میں آپ کے سامنے ان تینوں بابوں کو ایک گروہ میں لے کے آ رہا ہوں یعنی ان بابوں کا ایک گروپ بنا رہا ہوں میں بابوں کا ایک گروپ ہے ان تینوں بابوں کو ہم نے ایک گروپ میں رکھنا ہے اور اس لیے رکھنا ہے کہ ان تینوں بابوں میں کچھ مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مشترک چیزیں کیا ہیں وہ ان اللہ تعالی آپ نے میری ہیلپ کر کے مجھے لکھوانی ہے اور پھر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ الفاظ لکھوں گا اور آپ نے ان الفاظ کو مشترک جو باتیں ان بابوں کی ہیں نا ان کی مدد سے پہچان کے وہ لفظ بتانے ہیں کہ یہ کس باب کا لفظ ہے سمجھ آ بات ٹھیک ہے تو میں اب آپ کے سامنے ان تینوں بابوں کی مشترک چیزیں لکھنے لگا جی پہلا باب کون سا تھا جی افان افال سنتے ہی ماضی مزارے کیا آنا چاہیے آپ کے ذہن میں اف اللہ یوف دوسرا بات ماضی مزارے تیسرا باب جو آج پڑا مفا کا ماضی گزارے فا لیکن تینوں بابوں کا ایک گروپ ہم نے بنا دیا کیوں بنایا اس لیے کہ ان تین بابوں میں کچھ باتیں مشترک ہیں پہلی مشترک بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیا ہے فروغ نے کہا کہ جی آخری اور پہ پیش ہے تو تو ہر باب کے آخری اور پیش ہوتا ہے سمیع یسما مظاہرے کے آخری اور پیش ہی ہوتا ہے یہ کون سی مشترک بات ہے ٹھیک ہے جی ایک کامن چیز آپ نے نکال لی کہ یہ تینوں ابواب جو ہیں ان کی علامت مظاہرے پیش والی ہے یہ سب میں کامن ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا پہلی علامت نوٹ کر لی یہ نوٹ بھی کریں نا جو آپ نکالیں گے علامت مشترک وہ نوٹ کر لیں پھر ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ میں بھی کچھ غور و فکر کی عادت پیدا ہو آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کو ایک کامن چیز نظر آئی ان تینوں بابوں میں وہ یہ کہ ان تینوں بابوں کی علامت مظاہرے پیش والی ہے ٹھیک ہے جی دوسری کامن چیز کوئی نظر آئی ایک منٹ جی ماشاء اللہ تینوں بابوں میں ایک ایک لیٹر زائد ہے یعنی تینوں بابوں کا ایک ایک حرف زائد ہے ان تینوں کی ایک دوسری مشترک چیز یہ ہے ان تینوں بابوں میں زائد حروف کی تعداد کتنی ہے ایک صحیح ہے نا یہ مشترک ہوگی نا بات افعال میں حمزہ تفیل میں این کلمہ اور مفالا میں الف دو باتیں ہوں گی تیسری بات یہ میں مظاہرے میں کے ساتھ ہے. کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. سلاسی مجرت میں زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ان تینوں بابوں کا مزہ میں زیر کے ساتھ ہے کلیئر ہوگی بات ٹھیک ہے تین باتیں ان میں مشترک ہیں جی اب ان تین مشترک باتوں کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ لفظ لکھوں گا اور ان اللہ تعالی آپ ایک منٹ میں مجھے بتا دیں گے کہ یہ ان تین بابوں میں سے کس باب کا لفظ ہے تو آپ نے سوت البقرہ پڑھنی شروع کی عوض باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ذالک متقین اللہ یؤمنون اللہ بن خیبی و, و مما ومما ناہوم فیون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرات هم يوقنون ٹھیک ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 ہاں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ لفظ نوٹ کریں جن کا آغاز علامت مزہ پیش کے ساتھ ہو رہے ہیں ان میں سے کون کون سے لفظ علامت مزہ پیش کے ساتھ ہو رہے ہیں پہلے پانچ, پہلے, پانچ پہلے پانچ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کو ذرا نکال دیں یہ علامت مزہ پیش والی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جو ٹیسٹ کرنا ہے نا کس پہ کرنا ہے علامت مزہ پیش والے لفظوں پر زبر والے پہ نہیں ٹیسٹ شروع کر دینا آپ نے آپ کر کے ریزلٹ نکال لیں گے کچھ نہ کچھ صحیح ہے جیسے ہی آپ کو قرآن مجید میں کوئی لفظ سلامت مظاہرے پیش کے ساتھ نظر آتا ہے نا تو چار رزلٹس نکل سکتے ہیں چار ریزلٹس نکل سکتے ہیں نمبر ایک وہ پیسے وائس ہوگا وہ پیسے وائس ہوگا ہو سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا چیک کیسے کریں گے چیک کریں گے آئن کلیما زبر کے ساتھ ہو تو آئن کلمہ زبر کے ساتھ ہو تو پیسے وائس ہوگا ٹھیک ہے صحیح چلے پہلے ہی چیک کرتے ہیں علامت مزار پیش علامت پیش اچھا یہ واؤنون تو سب کے آخر میں آ رہا ہے نا اسے ذرا الگ کر دیں نا علامت مزارے کو بھی الگ کر دے اوکے واؤ نون کو الگ کر رہا ہوں علامت مزارے کو الگ کر رہا ہوں سمجھ آ ہے اب باقی جو کچھ بجا نا ہاں جی کیا نظر آیا حمزہ میم اور نون نظر آیا نا درمیان والا حرف این کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مجھول نہیں ہے پہلا چیک ہو گیا پیسے وائس نہیں ہے سمجھ رہی ہے اس میں چیک کریں ہاں جی کاف یا میم درمیان والا زبر کے ساتھ ہے مجھول نہیں ہے نون فا کاف درمیان والا زبر ہے مجھول نہیں ہے واؤ کاف نون درمیان والا زبر کے ساتھ ہے مجھول نہیں ہے خا ال درمیان والا زبر کے ساتھ مجھول نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ پانچوں لفظ مجہول نہیں ہے چیک ہو گیا نا اگر مجہ نہیں ہے تو دوسری پاسبلٹی ہے کہ یہ باب تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں یہ باب تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں بابے تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں اس کے لیے چیک یہ ہے کہ این کلمہ پہ شد ہونی چاہیے ہاں جی این کلمہ پہ شد ہے تفیل کا نہیں ہے این کلمہ پہ شد این کلمہ پہ شد. شد شد شد تفیل بھی نہیں ہے تیسری possibility ہو سکتی ہے کہ یہ مفالا کا لفظ ہو سکتے ہیں بابے مفاعلہ کا لفظ ہو سکتے ہیں اس کا چیک یہ ہے کہ آئین اور فا کلمہ کے درمیان الف نظر آ جائے فا اور عین کلمہ کے درمیان علیم نظر آ جائے ہاں جی الم نظر آ رہے علیم نظر آ رہے علیم نظر آ رہے علیم نظر آ رہے علیم نظر آ رہے, رہے. رہے. پکڑ لیا مفاعلہ تو پانچ میں سے ایک مفالا کا نکلا اگر یہ تینوں ٹیسٹ فیل ہو جائے نا تو کنفرم ہے کہ یہ باب افال ہوگا اگر تینوں ٹیسٹ فیل ہو جائے تو کیا رزلٹ نکلا باب افال ہے تو افال اف آل اف آل سمجھ آ گی سمجھ آ گئی تو دیکھیں اور کیا چاہیے آپ کو آپ کے سامنے لفظ آیا آپ علامت مزار پیش والا تو آپ انشاءاللہ پہچان لیں گے اور دو ایک ایگزامپل ایک ایگزامپل اور دیتا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے یورزا کنا یورزا کنا ہاں جی علامت مزہ پیش والی ہے تو آپ نے فوراً شروع کر ہے وا نون کو ہٹایا کو ہٹایا پیچھے کیا بچا چیک کرنا شروع کیا تو ہاں اب یہ مجھول کس باپ کا ہو سکتا ہے اس میں یہی چیزیں ہیلپ کریں گی اگر شد ہوگی درمیان والے حرف پہ تو تفیل کا مجھول ہوگا اگر الف نظر آ رہا ہوگا تو مفالہ کا ہوگا مجھول ٹھیک ہے ورنا ورنا یا سلاسی مجرد کا ہو سکتا ہے یا باب فال کا ہو سکتا ہے پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا سلاسی مجرد کا مجھول ہے یا باب فال کا مجھول ہے سلاسی مجرد کے چھ کے چھے بابوں میں علامت مزارے زبر والی ہے یہ صرف تین باب تھے جن کے علامت مظاہرے پیش والی تھی اس لیے ہم نے ان بابوں کی اسلامت کا فائدہ اٹھایا اور کچھ ریزل نکالے اور قرآن مجید میں آپ نے پہچان کرنی شروع کی اب آپ کے سامنے ایک لفظ ہے قرآن مجید میں یو ایک منٹ لگایا ابھی آپ نے اور اگر یہ ہوتا یو اللہ مونا تفیل کا ہوتا لیکن اب مجھول ہوتا اب مجھول بھی تھا کیونکہ کہ این کل زبر والا ہے ٹھیک ہے اور کس کا مجھول ہے شد بتا رہی ہے تفیل کا مجھول ہے یعنی یہ مجھول بھی ہے ترجمہ مجھول میں کریں گے اس کا اور باب تفہیل سے استعمال ہوا ہے یہ باب آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن پتا چل گئی اور مجھول ترجمہ مدد یہ کہ انہیں تعلیم دی جائے گی یا انہیں تعلیم دی جاتی ہے اوکے جی تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا تو الحمد جی ہم نے تین ابواب مکمل کر لیے ہیں اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے بابوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے سبحانک اللہ و عبی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر کا عبادی